الحمد اللہ الرحمن والسلام يا رسول اللہ يا حبیب اللہ يا نبی اللہ کا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ مدنی مذاکرے کی تیاری کے سلسلے میں جو روزانہ آپ کچھ نہ کچھ یہاں پر بیان بھی سنتے ہیں اور ہم تیاری کا کچھ جائزہ بھی لیتے ہیں آج ہمارے پاس جو ہے وہ گھوٹکی بذریعہ اوبی وین اور بذریعہ انٹرنیٹ پنیالہ شریف ہے یہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان پاک اظہری کابینہ اور ایک ہے پاک جزولی کابینہ شرد بھائی تیاری ہے گوٹ گھوٹ... اچھا گھوٹکے پہلے پہلے کی نہیں پہلے پہلے پٹھانو کھولے خان صاحب کھولے تھے ٹھیک ہے پنیالہ شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ پنیالہ شریف یادیں تازہ کروا دی آپ نے الحمدللہ آج آپ کے یہاں سے بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مذاکرے میں شرکت ہے اللہ کی رحمت سے اور یہ جی وہ بھی بینک باز نہیں بی وین شاید آپ کے نہیں آئی ہے آپ کے یہاں شاید انٹرنیٹ کے ذریعے ہے اچھا یہ او بی وین اچھا او بی وین آپ کے آئی ہے یہاں آئیے او بی وین اوکے اوکے میرے پاس یہاں تھوڑا سا وہ کروس بنا ہوا تھا آپ کے یہاں کی کیا پوزیشن رہی ہے بھائی الحمدللہ الحمدللہ صاحب ہمارے تقریباً چونسٹھ عیسامی بھائی باب المدینہ تشریف لے گئے ماشاء اللہ آپ کی چسٹھ عیسامی بھائی بحرین میں یہ بحرین ہمارے بھائی لکھی بارت میں یہ بحرین ہمارے ضلع سوات کا بحرین ہے یہ بحرین وہ عرب ممالک والا بحرین نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی بحرین علاقہ ہے بحرین کالام ناران اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی وہاں بڑی مطلب کے وہ قدرت کے نظارے ہیں آ, چلے بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکت رسا فرمائے ماشاءاللہ ہمارے پٹھان اسلامی, اسلامی بھائی خان صاحب اسلامی بھائی بھائیوں بھائی بھائی. کی آج لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک زیارتوں کی تیاری ہے نا انشاءاللہ انشاء شاء اللہ ماشاء اللہ چلے ہم لوگ اب گوٹکی کی طرف چلتے ہیں بہت بہت شکریہ اسلامی بھائی آپ کا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ گوٹ yes. کی پاک جزولی کا بنا کا عبدالکریم بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری مائک تھوڑا آپ نے منہ کے قریب کر لیجیے عبد بھائی اچھا چلے عبد الکریم بھائی ماشاء اللہ آج آپ کے یہاں سے بھی براہ راست مدری مذاکرے میں حاضری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوششوں کو پنیالہ شریف والوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور آخر تک مدری مذاکرے میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ ابھی میرا خیال ہے اسلام میں آنا شروع تو ہو گئے ہیں آپ کے لگتا ہے کچھ دیر میں آپ کی تیاری بالکل سامنے آ جائے گی شہر کے اندر آج مدرس مداخلے کی ہر طرف دھو مچی ہوئی اور پورو جواہر کے علاقوں سے الفاظ کانپور محل سے لبانا گوٹ اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں کے کئی بھائی کے مختلف سواریوں کے ذریعے سرالیوں کے اختتام پر پہنچنا شروع ہو گئے الفاظ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے بہت بہت شکریہ قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور طاقت دے اور مدنی احتیاط میں اضافہ کیجیے گا پنیالہ شریف والے بھی مدنی احتیاط میں اضافہ کریں اور گٹکی کے اسلام بھائی بھی مدنی احتیاط میں اضافہ کریں آپ کی دعوت اسلامی کو آپ کے مدنی احتیاط کی بھی بے حد ضرورت ہے سلو الا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدی چینل کے ناظرین ابھی ہم ان دو جگہوں کی طرف گئے تھے جہاں سے آج مدنی مذاکرے کے اسلام بھائی اتماعی جی طور پر شرکت کرنے والے ہیں ہمارے اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ ہم دارالفتاح کی طرف بڑھیں اور مفتی صاحب جو سوالات کریں ہم کسی بھی تاریخ اسلام کی ایک کسی عظیم شخصیت کا تذکرہ سنتے ہیں ان کے متعلق ان کی معلومات حاصل کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں تذکرہ ایک شخصیت کا رمضان، رمضان، رمضان صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علم آج ہم جس عظیم الشان شخصیت کا تذکرہ سننے کے لیے جا رہے ہیں بہت مشہور و معروف یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کا نام ہے حضرت ابو عبداللہ سلمان بن اسلام فارسی جو بڑے مشہور ہیں سلمان فارسی کے نام سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ فارس یعنی یہ ایران میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے اور یہ بہت زبردست عاشق رسول تھے اسلام کے سچے شہدائی تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفیق و ممتاز صحبہ کرا میں ان کا شمار کیا جاتا ہے اور آپ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جن کی خود جنت مشتاق ہے اور آپ کی عظیم خصوصیت ہے کہ تنگ دستی کے باوجود ثابت قدم رہتے اور اس کے بدلے میں آپ نے اجرے قزیم پایا آپ کی عمر مبارک کے متعلق بڑی حیرت انگیز بات میں کرتا چلوں دو کول ہیں ایک یہ کہ آپ کی عمر شریف تین سو پچاس برس کی ہوئی تھری ہنڈریڈ اور ایک کول کے مطابق دو سو پچاس برس کی عمر آپ نے پائی اور ترپن سن ہجری میں ہجری سن کا جیسے میں نے ایک دو دن پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ جو, جو ہجرت ہوئی تھی ہجرت مدینہ وہاں سے گویا کہ یہ ایک ہجری سن کا سلسلہ چلا اور یہ سلسلہ چلانے والی جو عظیم شخصیتیں وہ سعیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے تو ترپن سن ہجری میں آپ کا وصال شریف ہوا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ارشد فرمائے چار افراد سبقت لے گئے نمبر ایک میں اپنے بارے میں فرمایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے عرب سے سبقت لے گئے صہیب ملک روم سے سلمان ملک فارس یعنی ایران سے اور بلال ملک حبشہ سے سبقت لے گئے حضرت ابو بریت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاید فرمایا امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ تعالی میرے چار صحابہ سے محبت فرماتا ہے چار صحابہ سے اللہ محبت فرماتا ہے یہ پیغام ہے محبت لے کر آئے جبر امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضرین میں سے ایک نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار صاحبہ کون ہیں فرمایا علی یعنی میرے آکا مولا مشکل شیر خدا کر جہیم سلمان یعنی عزت سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور ابو ذر اور مقداد ربی اللہ تعالی عنہما ساتھی ایک اور مزید ان کی وزیلت پر حدیث سناتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت چار افراد کی مشتاق ہے علی یعنی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سلمان یعنی سیدنا سلمان فارسی عمار اور مقداد یہ وہ خوش نصیب صاحبہ ہیں جن کا ذکر حدیث پاک میں یوں آیا کہ جنت ان کی مشتاق ہے ایک حدیث ہم نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے محبت کی بشارت عطا فرمائی اور ایک حدیث ہم نے سنی کہ سبقت لے جانے والے جو چار افراد چار عظیم شخصیات ہیں ان میں ایک سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں ان کی اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ نا یہ بڑا طویل واقعہ ہے اور اگر موقع ملا تو ان شاء ان کا واقعہ یہ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا لیکن شاید موقع نہ مل سکے بڑا طویل واقعہ ہے حضرت سید سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبل کرنے کا بڑے دور دور سے بڑا طویل سفر کر کے بڑے مراحل بڑے مسائل سے گزر گزر کر گویا کہ ان کا یہ تاکہ جر پر کے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا یہ بارگاہ علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس طرح پہنچے تھے آپ کی خصوصیت اس سے دیکھیے بڑی پیاری ان کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں اسلامی بھائیوں کے لیے بہت, م... بہت پور سبق ہے حضرت سید عبید بن ابو جاد رضی اللہ تعالی عنہ ایک اشجغی شخص سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدائین کی ایک مسجد میں موجود ہیں اب اتنے عظیم الشان صاحب ہی کسی جگہ موجود ہوں تو لوگ جمع ہونے شروع ہوئے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہزار کے لگ بھگ افراد جمع ہو گئے آپ نے کھڑے ہو کر فرمائے بیٹھو جب سب لوگ بیٹھ گئے تو آپ نے سوریہ یوسف کی تلاوت شروع کی آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے یہاں تک کہ کم بیش ہزار میں سے ایک سو باقی رہ گئے آپ یعنی سعیدہ سلمان فارسی ربد اللہ تعالیٰ انہوں نے جلال فرمایا وہ فرماتے ہیں جسے خلاص خلاصہ کہ تم عجیب لوگوں اگر میں تمہیں یہاں وہاں کی باتیں سنا تھا تو بیٹھے رہتے اور میں جب تمہیں خدا کا کلام سنا رہا تو تم اٹھ کر جا رہے ہو اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں بیٹھے رہتے ہیں کوئی کپڑے لگ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایسے فضول قسم کی قصے کہانی اور خبروں پر تبصرہ ہو رہا ہوتا گھنٹوں نکل جاتے ہیں اور اگر وہیں کوئی بیٹھ کر اللہ تعالی کا کلام سنائے چلنے ترجمہ کنزور ایمان کے ساتھ سنائے چلے جناب تفسیر خزانہ عرفان کے ساتھ سنائے پوری تفسیر کے ساتھ پوری ترکیب کے ساتھ اگر وہ سنائے بھی تب بھی دو منٹ چار منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ کتنی دیر تک وہ سنے گا آخر ایک تعداد ہو جس کو ہر تھوڑی تھوڑی منٹ کے بعد معذ اللہ اختاہٹ سی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی اور وہ چلتے بنے گے اور جیسے رش کم ہو جائے گا پتا ہوگا یہاں روزانہ سنایا جاتا ہے یا روزانہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے یا روزانہ تفسیر بیان کی جاتی ہے میری مراد کنز المان کی اور خزانہ عرفان سلاط الجیدان وغیرہ تفاصر کی ہے جو کہ ماشاءاللہ عشق و محبت اور ایک بڑے مطلب کے حسن کے ساتھ یہ تفاصر لکھی گئی ہیں تو مجھے بتا ہے کتنے لوگ آئیں گے یہ ہمارا عجیب مزاج ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام اگر کہیں سنایا جائے پڑھایا جائے بیان کیا جائے اس کی تفصیل بیان کی جائے یہ نارملی بھی اگر کوئی سنتوں بڑا بیان ہو تو ویسے ہمارا دل اتنا لگتا نہیں ہے مگر کس سے کہانیاں ہوں اللہ غفلت و بڑی باتیں ہوں ادھر ادھر کی دہشت کی اور یہ عجیب و غریب قسم کی ہو کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہو یعنی کسی کے مطلب کوئی ایشو بنا دیا گیا ہو کسی کا دامن داغدار کیا جا رہا ہو تو بھائی جناب ہزاروں لاکھوں لوگ جناب یہ خبر پکڑتے ہیں اس پر تفرہ شروع کر دیتے ہیں کنٹوں بیٹھے رہتے ہیں آفیس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں وہ گپے مار رہے ہوتے ہیں گپے مار رہے ہوتے ہیں وہ ادھر کی لارا ہوتا ہے وہ ادھر کی لارا ہوتا ہے وہ ادھر کا تفصر ادھر کا تصرا جناب نکل گیا ٹائم قرآن پڑھا قرآن کو سمجھا ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو یہ چیز چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی علی وآلہ وسلم کی محبت میں ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی بھی چاہیے اور قرآن سے محبت بھی کرنی چاہیے صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی مفتی صاحب سے رابطہ ہو چکا ہے اچھا چلیں مفتی صاحب سے کچھ سوالات کے جوابات دیتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد موقع ملتا ہے تو ہمیں مزید سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ مدنی پھول ارض کرنے کی کوشش کرتا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب مزاج شریف کیسے ہیں الحمد اللہ آپ کی طبیعت رب کریم رب... کی رحمتیں اللہ کی کروڑ رحمتیں آج الحمد للہ سعید سلمان فارسی ربضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا ماشاء اچھا آپ کی طرف سوال بڑھاتا ہوں مفتی صاحب جی جی پنجاب گجرے سے میں پوچھنے جا رہا ہوں یہ جو آپ اذان دینے سے پہلے سلاد پڑھتے ہیں اس کی تھوڑی وضاحت کرنی تھی اس میں یہ جائزہ ہے کہ کیا ہے یہ فرض ہے کہ کس طرح پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے یا سننا تھا یہ پوچھنا جا رہا تھا بسم اللہ حکمان وقین اذان سے پہلے دودو دو سلام پڑھنا فرض نہیں نہ ہی واجب ہے البتہ پڑھنا بہتر ہے شباب کا کام ہے کار خیر ہے عام طور پر جو ہے وہ, وہ بڑا کلام کیا جاتا ہے اذان سے پہلے شاخو سلام کے حوالے سے اور ناجائز कर قار जाता है और भी बहुत कुछ کچھ जाता है ہے شریعت کا اصول بڑا ہی واضح ہے اس <laughs> کے <laughs> ناجائز قرار دینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی خیر جائز ہونے کے بھی دلائل ہیں ایسا نہیں کہ دلائل نہ ہو لیکن جو ایک پہلا اصول ہے کہ ناجائز ہونے کی کوئی تو دلیل ہو نبی اسرام علی السلام نے بڑے واضح الفاظ میں شاخ مَا اللہ کتاب ہی حلال اللہ تبارک مطالعہ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو حلال فرمایا وہ حلال ہے فو حرام جس چیز کو حرام فرمایا وہ حرام ہے فو حافیت ہوں اور جس سے کتاب اللہ جو ہے وہ خاموش ہے تو وہ چیز معاف ہے تو جس چیز کا تذکرہ نہیں ایسا نہیں کہ وہ حرام ہو جاتی ہو نہیں بلکہ وہ, وہ سارے ساری میں معاف ہوتی ہے پہلا, پہلی بات یہ ہے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے اگر کسی چیز کا تذکرہ نہیں تو اس کا مطلب یہ لینا کہ وہ ناجائز ہوگئی یا حدیث کے خلاف ہے یہاں جو روایت کی مستورت حاکیم کی روایت کی وہ بہت ساری چناؤ میں الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پیدان کی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسلم ہے من شریف ہی کی ادی سے منسنت السلام سنت الحسنۃ بہار بعض رہتی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائز کیا تو اس کا اسے ثواب ملتا ہے اور اس کے بعد جو عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا اور صرف ہمایا کہ جس نے کوئی برا طریقہ رائز کیا اور اس پر کسی نے عمل کیا تو اسے اس کا گنا ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کا بھی گنا ملے گا یہ جزید کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں نے روایت کی ہے کہ کوئی ایسا کام بھی اگر پایا جائے کہ جو ایگر رسالہ میں نہ ہوتا ہو صحابہ کے دور میں نہ اس کی نثال دیتی ہو تو اس کو بلا دے جائے اور چھوٹتے ہی ناجائز کیا دینا یہ آدیش کے خلاف ہے یہ تو وہ نقطہ تھا کہ یہ ناجائز ہے یا نہیں و سنت اسے ناجائز نہیں کہتے اب جواز کے کیا دلیل ہے دیکھیے پہلی ٹرین تو یہ ہے کہ قرآن مزید فقان حمید نے جو ہمیں احکامات ارشاد فرمائے ہیں وہ دو طرح کے احکامات ہیں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز کے اوقات بیان کر دیے گئے قرآن کریم فقان حمید نے نماز کے اوقات بیان ہوئے ہیں روزے کا حکم دیا تو روزے کے اوقات اور ایک معیار مقرر کر دیا گیا کہ جناب شہری ختم ہونے سے لے کر غروب تک جو ہے وہ روزہ ہے اور بعض عبادات جو قرآن مجید فقان حمید نے بیان فرمائی ہیں مدت کے حوالے سے وہاں کوئی قید کوئی تقصیص بیان نہیں ہوئی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا قرآن کریم فقان حمید نے جا بجا جب اللہ تبارک ذکر کا, ذکر کا حکم اشار فرمایا اب بندہ وہ ذکر کرے شام کو کرے اٹھتے کرے بیٹھتے کرے چلتے کرے پھرتے کرے کوئی اس پر کباط نہیں ہے کیوں قرآن نہیں روک رہا اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فقان حمید نے آیت دھول کے ذریعے مسلمانوں کو نبی اکرم علی صلاح السلام پر دھور پاک بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور یہ آیت بغیر کسی قید کے ہے اس میں نہ کوئی وقت کی تحقیق عائد کی گئی ہے کہ اس وقت پڑھنا ہے اور اس وقت نہیں پڑھنا تو جب قرآن مجید فلقان حمید کا کوئی ایسا حکم ہو کہ جو مطلق ہو جس میں کوئی قید نہ ہو تو پھر بندے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ عبادت وہ جب جاہے کرے سوائے مانت پائی جائے تو جو لوگ دو کو اذان سے پہلے پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت کا جو تقاضا ہے اطلاق وہ اس سے روکتے ہیں اور قرآن مجید فقان حمید کے کسی بھی ایسے حکم سے رکنا جس کی اجازت خود قرآن نے بھی ہو یعنی ایک حکم کو مطلب رکھا ہے تو اس کو اپنی مرضی سے یا صرف یہ کہہ کر کے پہلے نہیں ہوتا تھا منع نہیں کیا سکتا کو جو ہے وہ گناہ کا کام نہیں کہا جا سکتا تیسری بات یہ ہے پہلے تو میں نے وہ چیز بیان کی کہ کسی چیز کا تذکرہ نہ ہو تو اس کو ہم حرام دیکھ کے رہتے دوسری چیز یہ بیان کی کہ قرآن مجید فقان حامد کے اطلاق کے حوالے سے کوئی مطلب کہ رکاوٹ نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر ہی شان کام سے پہلے اہم کام سے پہلے نبی اکرم علی صلاحت السلام پر دوسلام پڑھتے ہیں آپ دیکھیے جتنی بھی دینی کتابیں آپ کو ملیں گی خواہ وہ سیرت پر ہو خواہ وہ جو ہے وہ تاریخ پر ہو خواہ وہ حدیث پر ہو شروحات حدیث ہو کت کتابیں ہو تمام کتابوں کے اندر پہلے جو ہے وہ حمد بار تعالیٰ لکھی جاتی ہے اس کے بعد صلات و سلام لکھا جاتا ہے تو یہ کیا ہے التظام کیا ہوا ہے اس کو فرض نہیں سمجھا مصنفین نے مطلب کہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں اکابرین گزرے ہیں ان کا ایک طریقہ تھا یہ اہم کام کرنے لگے ہیں وہ تو اہم کام کرنے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بوسنا کرتے ہیں بردالسلام پڑھتے ہیں پھر اپنے ما فی نظر کو بیان کرتے ہیں تو تمام کتابوں کا یہ معمول ہے کہ وہ کتابیں درد السلام کے بغیر ان کی ابتدا نہیں ہوتی یہ معمول رہا ہے بزرگوں کا اس طریقے طریقے سے, سے بندہ تقریر کرنے لگتا ہے مذہب پاک دان کرنے سے پہلے بھی نسلی رسول کریم مقرر کرتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو آزاد ایک اہم ترین کام ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد حضر السلام پڑھا جاتا ہے اس کی دو کچھ بات ہوتی ہیں تو یہ کہ ایک اہم کام ہے اور اہم کام سے پہلے مذہب پڑھنا مسلمانوں کا نام اٹھ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دودھاق پڑھنے سے اعمال کی قبولیت ہو جاتی ہے جس کام کے شروع میں اور آخر میں دودھ سلام پڑھا جائے وہ اللہ تبارک مطالعہ کی بھارت میں مقبول ہوتے ہیں روایتیں موجود ہیں پھر آپ کو ہمارے ناظرین کو سن کر تاجب ہوگا ممکن امریکہ ناظرین کے لیے منتھ ہو کہ اذان کے بعد دودھ سلام پڑھنے کا خود نبی اقم علیہ السلات السلام نے حکم الشاخرا ہے اس کی حدیث ہے اذا تم الموزین فقول عمل اسلامہ یقول جب محض کو سنو تو جو محض کہہ رہا ہے وہ کہو صلی علیہ پھر مجھ پر صلی اللہ صلی اللہ علیہ اشرف جو مجھ پر ایک مرتبہ درود ہے, اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمت ناویز فرماتا ہے صلی اللہ وسیلہ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو تو اران کے بعد پڑھنے کا حکم تو کو نزی سے بیان کیا گیا ہے تو دوسری بات پڑھنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر اختلاف کیا جائے جسے کوئی اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا جائے ان معلوم ان نیت اللہ تبارک و تر نیتوں کا حال جانتا ہے کوئی بھی مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ درود اگر اذان سے پہلے پڑھ لیا جائے تو وہ جو ہے وہ اذان کا حصہ ہو جائے گا میں یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن مجیز فقان امید کی تلاوت کرنے کے ادا بیان کیے جاتے ہیں پھر پہلے آوز بلّہ پڑھی جائے پھر بسم اللہ پڑھی جائے کسی نے یاسین سے کی پہلے پڑھنی ہے پھر بسم اللہ پڑھنی ہے کسی کے وم و گمان میں نہیں آئے گا کہ اس طرح کرنے سے آوز باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یاسین شریف کا حصہ بن جائے گا کسی کے گمان میں نہیں آئے گا تو پھر یہ, یہ بھی کسی کے گمان میں نہیں آتا کہ اگر کوئی اذان سے, سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے درد سلام پڑھ لیتا ہے تو وہ اذان کا حصہ بن جاتا ہے ایڈیشن ہو جاتی اذان میں ان چیزوں کو ایڈیشن نہیں کہتے یہ خلاقیات ہوتے ہیں آداب ہوتے ہیں ایک اہم کام کرنے سے پہلے بندہ جو ہے اس طرح وضو کرتا ہے وضو کرنے کے بعد وہ اللہ کے نام پہ شروع کرتا ہے پاک پڑتا ہے پھر وہ جس چیز کا آغاز کرنے جا رہا ہے وہ آغاز کرتا ہے تو یہ ایک غلط ہے جو بلا وجہ پھیلائی جاتی ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب جو ماشاءاللہ اللہ ایک بہترین اور ایک مدلل جواب آپ نے عطا کیا اللہ کرے کہ یہ وسوسے ہمارے نکل جائیں کالا چشمہ پہن کر دیکھیں گے تو واضح نظر نہیں آئے گا چشمہ اتار کر دیکھے ان اللہ بہت سے واضح نظر آئیں گی ویسے بھی آنکھوں میں پانی ہو تو اس دھندلی نظر آتی ہے ویسے عداوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی میری مدنی انتجا ہے الحمدللہ للہ اعض اس ماحول میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں اعمال کی اصلاح ہوتی ہے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اور بہت سارے مطلب کے اس طرح کی مدنی پھول ملتے ہیں پھر ماشاء اللہ درود پاک کی محبت مدینہ مدینہ مدینہ کی محبت مدینے والے کی محبت الحمد للہ از وجل اس ماحول کی برکت کا جو تعلق ہے پاکو میں ہی پڑھا جاتا ہو جی دنیا کے بہت سارے ممالک میں آزام سے دو دو سلام پڑھنے کا معاملے جی میں دیکھا ہوگا آپ بھی کئی ملکوں میں گئے ہیں جی ہاں میں نے وہ میری حاضری ہوئی تھی پچھلے دنوں ترکی میں تو ترکی استنبول بڑی مشہور شہر ہے کا اور شاید میں کہہ تھا کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں وہاں ایک بڑی مشہور مسجد ہے بلو موسک مسجد مشہور ہے بلو مسجد بہت قدیم مسجد ہے اور نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر ہزاروں لوگ آتے ہیں ہمیں زہر کے وقت ہم وہاں پہنچے تھے مختلف شہر سے ہوتے ہوئے تو اب جیسے وہاں ہم پہنچے اب مسجد کے باہر ہم سڑک پر تھے تو اچانک وقتی صاحب میرے کانوں میں درود السلام کی آواز ہوں جینا بہترین ساؤنڈ اسپیکر پر نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کھڑا کہاں مطلب میرے ارد گرد کیا ایسی چیزیں بس نارمل سے ایک تھا کہ اچھا یہ راستہ یہاں سے فلاں کا راستہ آتا ہے تو جیسے ہی مطلب کہ وہ درود و سلام کی آواز آئی میں تھوڑا سا وہ دیکھتا رہا مزہ آیا پھر تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ یہ, یہ, یہ بلو موس جو ہے اسی سے زہر کی اذان سے پہلے درود و سلام کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے یعنی دنیا بھر کے عاشیقان رسول میں کہتا ہوں کہ بلو موس آتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں پھر الحمد ہم نے بھی وہاں جا کر زہر کی نماز ادا کی اور وہاں پر باقاعدہ آپ کو میں بتاؤں میرے پاس تو تصویر تھی وہاں پر ایک چبوترا بنایا ہوا تھا اونچا سا اور جیسے کہ وہ اذان کے لیے الگ سے ایک جگہ جیسے ترکیب کی ہوئی تھی اور وہاں بڑے سے لوگوں بورڈ لگا ہوا تھا یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہو تو, تو یہ ماشاءاللہ میں نے وہاں جا کر دیکھا ترکی ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے حسن اعتقاد والے اور عشق و محبت والے ہیں تو دنیا بھر کے لوگوں کو مطلب مسلمانوں کی ایک اج... خیر وہ جو مسلمانوں کی جو عملی کیفیت تھی وہ ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن الحمدللہ وہاں یہ درود و سلام کا جو آپ نے موضوع لیا یہ ہے اس کے علاوہ بھی کئی شہروں میں کئی ملکوں میں میں, میں نے مساجد سے اذان سے پہلے درود و سلام کی آوازیں سنی ہیں بیسک میٹر یہ مفتی صاحب یہ ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں درود و سلام کی محبت عطا فرمائے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے اور شریعت متحرہ دین اور اسلام اور اس کے احکام کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو درود و سلام سے ان اللہ تعالیٰ محبت محبت اور مزید محبت میں اضافہ ہوگا ہمارے نات خان میرا کل اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ وسلم جی جی ذرا یاد میرا نام ہے لوئ بیری اسلام آباد میں میں رہتا ہوں ہماری ایک بچی کا معاملہ ہے کہ اس کے میاں نے آج سے کچھ چھ سال پہلے ایک طلاق دی تھی اسے اور اس کے بعد وہ عام طور دونوں راضی خوشی رہتے رہے اس کے بعد اس نے 6-7 سال کے بعد آج دوسری طلاق دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دو پہلے دے دی تھی اسی طرح 7-8 سال پہلے تو یہ آپ بتائیں کہ یہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی دیکھیے جیسا کہ فائل نے خود اپنے بیان میں یہ بات ذکر کی کہ پہلے انہوں نے بیان کیا ایک طلاق دے دی ہے پھر کہا کہ شور یہ کہتا ہے کہ پہلے دو دی تھی اور ہو دے دیے تو طلاق کے مسائل کے اندر یہ صورتحال ہر دوسرے مسئلے میں ہوتی ہے خاص طور پر اس وقت کہ جب ایک تیسرا شخص مسئلہ پوچھتا ہے طلاق کے مسائل کے اندر ہونا ہی چاہیے کہ فریقین خود مسئلہ پوچھیں مطلب شوہر خود داعلتا جائے اور داعلفہ جا کر اپنا مسئلہ بیان کرے اپنے الفاظ بیان کرے مفتی صاحب پورا پس پوچھیں گے ممکن ہے کہ وہ بیوی کا بھی بیان لینا چاہیں کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے حلال و حرام کا معاملہ ہے ممکن ہے کہ جو وقوعے کے وقت لوگ موجود تھے ان کو بھی بلوایا جائے ان کا بھی بیان لیا جائے ابھی کیا الفاظ بولے گئے پہلے کیا پس منظر بولا گیا اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے طلاق کا کہ مطلب کہ سینکڑوں فتوا جاری ہوئے ہوں گے لیکن ہر دو ہفتے بعد مطلب پندرہ دن بعد مہینے بعد ایک نہ ایک ایسا مسئلہ آیا ہوتا ہے کہ جس میں ہم سر جوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں اس کا کیا حل نکلے گا تو بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے علمی اعتبار پہ بھی اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو ما فی ضمیر بیان کرنا نہیں آتا جب ایک مرتبہ ہم سے پوچھتا ہے تو وہ کچھ اور بیان کرتے ہیں دوسری طرف خود ہی بات بیان کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے تین بیان دے دیتے ہیں وہ حالانکہ ایک لفظ کی تبدیلی سے بسا اوقات حلال سے حرام اور حرام سے حلال ہو جاتا ہے تو طلاق کے مسائل کے اندر اسلام سے بات کریں تو پنڈی میں در لگتا ہے شاخ موجود ہے شوہر وہاں چلا جائے اور اس کے بعد جو ہے کے کو وہاں سے حل کروائے اچھا مفتی صاحب میں یہاں ضرور آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ کو اس بات کا کیا تجربہ ہے کہ جب طلاق کا کوئی مسئلہ لے کر مثال کے طور پر شوہر آیا چلے کوئی کشتا بھی نہیں بھیجا پرٹیکولر وہ شوہر آیا مرد ہی آیا اور آپ نے جب اس سے کوئی بات پوچھی تو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا دوسرے پوچھا پھر اسٹیٹمنٹ چینج کیا آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کبھی کہ آدمی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی صورت تلاق نہ ہو پورا ٹوسٹ لا رہا ہے گھما رہا ہے بات کو کہ یار مفتی صاحب کو کسی سورت میں مطلب کوئی ایسی بات کر دوں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوئی آپ کو ایسا محسوس ہوا محسوس ہوا نوے فیصد لوگوں کا یہی معمول ہے نوے فیصد لوگوں کا وہ آ کر یہ جا رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے راستہ مل جائے ہم بعض اوقات بعد گھماتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ ان کا بیان کچھ اور ہوتا ہے پھر رشتے دار آتے ہیں جمع ہوتے ہیں پھر جگہ ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی لائن پر آ جاتے ہیں ایسے بھی کھیل بسا اوقات جو ہے وہ مانتے ہی نہیں ہے یہ بھی سوچتے بعد میں جا کے مان لیتے ہیں بہت سارا لفظوں کا کھیل ہے لفظ بولے لفظ الفاظ نے ہی عورت کو حلال کیا تھا الفاظ ہی حرام کر دیتے ہیں اب لفظ بولنا چونکہ بہت آسان ہے تو یہ لفظ بولتے ہوئے ان کے نتائج پر غور فکر نہیں کیا جاتا اور بعض لوگ ساری عمر کے لیے اپنی زندگی کو جہنم کی آگ بنا لیتے ہیں دنیا میں کیا ہوگا چھپا میں تو کیا ہوگا آخرت میں تو سزا بہت نہیں پڑے گی اس لوگوں کو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب کہ یہ فرما دیں نیکی کی دعوت کے طور پر برائی سے منع کرنے کے طور پر کہ جو لوگ مطلب مفتی صاحب کو یہاں وہاں کی بات کر کر اپنے فیور میں غلط فتویٰ لے لیتے ہیں اور پھر مطلب کہ جیسے مثال کے طور پر طلاق اندشرا طلاق ہو گئی شریعت کے نزدیک اور انہوں نے گما پھرا کر کوئی اتار چڑھاؤ کر, کر مفتی صاحب سے ایسی بات کر دی کہ مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ مفتی صاحب تو جو مسئلہ یا سامنے ہوگا ظاہر پر ہی فتوا دیں گے اور مثال کے دور انہوں نے کوئی خیانت کی اور انہوں نے بچ... اپنے زوم میں اپنے اس رشتے کو بچا لیا ایسے لوگ کس جرم کے مرتکب ہیں دیکھیے طلاق ہو گئی تھی اور انہوں نے جھوٹ بولا تو ساری عمر وہ مبتلا رہیں گے اور پھر یہ ہے کہ جو ایک آخرت کا ووال ہے صرف ذنا کاری نہ جانے کتنی نوصتوں میں مبتلا رہیں گے وہ اور مطلب کے کبھی بھی سپون کل نہیں پائیں گے ایک ملال رہے گا آخر زمیر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے انسان اگر اتنا ہی بڑا قاتل ہے اس قاتل کا بھی زمیر اسے جھنجھوڑتا جو جو ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو ہمیشہ جو ہے ایسا شخص جو ہے وہ نفسیاتی زندگی گزارے گا اور جو آخرت میں ہونا ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو میں کروں گا اب تو مطلب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ خاص طور پر جو ہے وہ نوجوان قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں اور ہیں ہم بلا لیتے ہیں دونوں فریقین کو بلا لیتے ہیں والدین کو بلا لیتے ہیں پھر فتوا دینے کی باری ہوتی ہے کہ فتوا تو عام طور پر شوری شکل لگا رہا ہوتا ہے ادھر افراد تحقیق کی دفعہ آتے ہیں تو میں نے تاکید کی ہوئی اس لائن بھائیوں کو کہ یار صرف شوہر آئے نا تو اس کے ہاتھ میں فتوا نہ دیا جائے فتوا دیتے وقت بھی دیگر لوگوں کو بلائیں تاکہ ان پر یہ آشکار ہو جائے کہ دارالختا سے یہ فتوا ملا ہے ان کو یہ نہ ہو کہ جم میں رکھ لے اور جا کے بول دے کہ بولتے کیا ساتھ یہ بول ہے تو یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے کہ دل مطلب یہ کرتا ہے کہ یار پتہ نہیں نا جانا یہ جا کے کیا بات بول دے وہاں پر تو خیالات میں کتنی دیر لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما بس یہ بعض اوقات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مفتی صاحب یہ جیسے کہ مطلب کہ وہ شادی کی اور دل اتر جاتا ہے اور وہ مطلب مطلب کہ وہ بیوی بی بدل ہے اور یوں مطلب کہ وہ طلاق کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اچھا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ شاید دو چار فیصد لوگوں کے ساتھ ہو مسئلہ یہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ ایسا نہیں ان کے ساتھ کہ وہ صبح ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا کہ آج بیوی کو طلاق دینی ہے اور ہماری جو ہے نا وہ زندگی مقام پر پہنچ چکی ہے گزارا نہیں ہو سکتا ایسا شاید دو چار پانچ فیصد لوگ ایسے ہوتے ہو جو اس انداز میں طلاق دیتے ہو اکثر جو لوگ ہیں وہ کیا ہے لڑائی جھگڑے میں بس مطلب <تصفح> <تیفال دی. تصفح> بس وہ لڑائی جھگڑا اور غصہ آیا اور نہ گوار گزری کوئی بات طلاق دے دی بیوی کی کوئی بات نہ گزری طلاق دے دی फोन فون پر جو تلاق کا سلسلہ شروع ہوا ہے فون نے تو تلاق کا رشو اور زیادہ بڑھا دیا ہے کیونکہ آمنے سامنے بندہ ہوتا ہے تو جھجک ہوتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے بیوی اگر پریشان ہے تو ایک فیس مومنٹ ہوتی ہے اس کی بندے کو ترس بھی آ جاتا ہے فون پہ تو چھوٹتے تلاب دی جاتی ہے اور سب اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ بات بھی ارد کروں گا اس طلاق کے حوالے سے لوگوں کا ایک تو ہونی چاہیے تو ساخیت ہو اور پوچھنے کا سلسلہ ہو لیکن ایس ایم ایس کریں گے کہ یہ مسئلہ ہو گیا جواب دے دیں ایس ایم ایس پر جو طلاق اور مسائل نہیں بیان کیے جاتے ہیں تو طلاق کا مسئلہ کیسے بیان کیا جا سکتا ہے میل تک پر جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ بیان کیا جا سکتا ایسے مسئلے کے اندر براہ راست کیا جائے اور پھر ان سے uh, تفصیل بتا کر وہ پھر بلوائیں تو پھر جا کر مسئلہ کروایا جائے طرف کا مسئلہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ایس ایم ایس سے پوچھ لیں گے یا ای میل سے پوچھ لیں گے اس کے لیے جو ہے براہ راستہ ضروری ہوتا ہے ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ جزائے جزائخیر تا فرمائے ماشاء اللہ امیر السنت کی بھی ہمیں زیارت نصیب ہو رہی ہے الحمد اور امیر سنت اس وقت مدنی مذاکرے میں آنے کی جو نیتیں ہیں وہ ہم اس وقت امیر سنت کو نیت کرتا ہوا مدنی چینل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں الحمد اللہ تعالیٰ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے کہ ہمیں وہ کتاب میسر آ گئی وہ کتاب دستیاب ہو گئی ہے مقتط المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے جس کا نام ہے نیکیاں بڑھانے کا نسخہ تو یہ کتاب مقت المدینہ سے لیجئے اس میں نیت کرنے کی مثال کے جیسا بھی مدنی ابھی مذاکرے میں جانے کی نیتیں ہو رہی ہیں وہ مختلف سرنیات کیا سر موتی صاحب, صاحب بہت بہت شکریہ جزاك الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلوا للحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تب الى الله صلوا للحبیب متقوفین کے تاثرات مدعی چاہنے کے ناظرین ہم ہم اب ہمارے ابھی کے سلسلے میں متقوفین کے تاثرات بھی چلاتے ہیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جو ہمارے دیگر یہیں کے بھی ہیں یہاں کے بھی ہیں اچھا یہاں کے ہیں آدمی مدی مرک فیضان مدینہ میں جو ہمارے متقفین ہیں جنہوں نے تقاف کیا ہوا ہوتا ہے آئیے ان کے تاثرات دکھاتے ہیں ایک اسکرین پر باپا کی زیارت کرتے رہیں اور ایک اسکرین پر آپ متقفین کی کو دیکھیں بھی اور ان کے تاثرات بھی سنیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فیضانے رمضان، فیضانے رمضان، رمضان، رمضان، رمضان، رمضان فیضان مدینہ میں مجھے اللہ پاک نے اعتقاف کا احتکاف کے لیے یہاں پہ مجھے توفیق دی یہاں آ کے مجھے دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں صحیح ترجمانی ملی زندگی کا اصل مقصد ملا یہاں جینے کا مقصد ملا یہاں پہ جدول بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے آپ لوگ بھی احتکاب میں لازمی بیٹھیے آپ لوگ برائیوں سے بچیں گے ایک اسلام بھائی کی انفرادی کوشش سے مجھے یہ ذہن ملا کہ میں اس احتکاب میں شرکت کروں الحمدللہ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا بدری مذاکروں میں بیٹھ کے وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے باپا کی زیارت اس سے بڑی کیا بات ہوگی ہمارے لیے لیکن ان کی باتوں سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان دعوت سلامی کا عاشق ہو جاتا ہے یہاں پر الحمد بہت ہی زبردست قسم کا جدول ہے یہاں پر ہمیں دو ٹائم مدنی مذاکرہ ہوتا ہے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے میں یہاں پہ آ کے تیس دن کے اعتاف میں بھی شریک ہوں دعائیں جو ہیں وہ سکھائی جا رہی ہیں یہاں پہ پرانی حلقہ جات ہوتے ہیں مدنی مذاکرات ہوتے ہیں میری اپنے جاننے والوں اپنے دوستوں سے اور اپنے رشتے سے یہی درخواست ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں ہم پہ آگر تیز دین کے اتقاو میں اضرور شریک ہوں I'm from London in England It's the second time I've come to Fayzana Madinah in Karachi uh, I'm here for the 30-day اتقاف Alhamdulillah عز I'm learning a lot in the Madani halaqas, which include Firz courses including Tajweed as well and also learning other uh, important dua's in our daily lives like waking up before sleeping and after sleeping and other, many other مختلف dua's I recommend other brothers to also come uh, to Fayzana Medina and Karachi and take part in the madrima hall of Dawud-islami and opportunities to meet Mawlana Ilya Qadri Amir ahl e uh, and also have the opportunity to have the Imam Ashreev tied by him as well. Inshallah. I am here in the UK, Manchester. We are here, alhamdulillahi azawajal, we are learning the knowledge. We are here in five different languages. اور رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے وہ ہم سیکھ رہے ہیں اور آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ گلیوں بازاروں کو چھوڑ کے اگر ہو سکے تو جلد از جلد فیضان مدینہ مدنی عالمی مدنی, مدنی مرکز شیف لائیں اور اتقاف کی برکتیں حاصل کریں میں مانچسٹر اتاری کے بنا یو کے سے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں الحمدللہ پورے رمضان کے اتقاف کی نید ہے اور الحمدللہ جب سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں الحمدللہ سیکھنے کے موقعے ملتے رہے ہیں کبھی قرآن پاک درست کرنے کا کبھی دوائیں سیکھنے کا الحمدللہ للہ آج کے ماہ رمضان میرے اہل سنت کے مدنی مذاکرات جو فرض لوگوں سے بھرپور ہوتے ہیں الحمدللہ ان میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے صلو سنت جاری رہے گا پیدان مدینہ مٹھے اور پیارے سہ بھائی آج سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں کچھ عرض کر رہا تھا مال دنیا کے حوالے سے ان کی بڑی مدنی سوچ تھی سعید سی حضرت سید ابو سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیوخ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعین سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے یعنی سعد نبی وقاص حضرت سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایادت کے لیے گئے تو سعین سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے حضرت سید سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو حوض کوسب پر اپنے دوستوں یعنی صحابہ کرام علیم اور و اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت آپ سے راضی تھے آپ نے فرمایا میں موت کے ڈر یا دنیا چھٹنے کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے ارد گرد کثیر ساز و سامان پڑا ہوا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عائد لیا تھا کہ تمہارے پاس دنیاوی سامان صرف اتنا ہونا چاہیے کتنے مسافر کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے راوی بیان کرتے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت جو سامان تھا نا وہ صرف ایک برتن تھا جو وضو کرنے یا کپڑے دھونے کے کام آتا تھا یہ, یہ زہت دنیا سے بے رغبتی کا یہ ان کا عالم تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں زہد نصیب ہوا دنیا سے بے رغبتی دنیاوی مال سے بے رغبتی جو انہیں نصیب تھی اللہ تعالیٰ میں اس سے حصہ آتا فرمایا ماشاءاللہ اللہ میرے لے سنت اس وقت فیلان مدینہ میں منچ پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں اور کچھ ہی لمحوں کے بعد ان اللہ تعالیٰ سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے انشاء اللہ اس البتہ آپ کے وصال مبارک کیا احوال سنیے حضرت سیدنا امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بوقۂ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ چار دروازوں والے کمرے میں تھے آپ نے مجھے بلا کر فرمایا اے بقیرہ دروازے کھول دو کیونکہ آج ملاقاتی آنے والے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس دروازے سے اندر داخل ہوں گے پھر آپ رضی اللہ انہوں نے خوشبو منگوائی اور فرمایا اسے پانی میں ملا کر میرے بستر کے ارد گرد چھڑک دو میں نے ایسا ہی کیا پھر آپ نے فرمایا اب میرے پاس سے چلی جاؤ کچھ دیر بعد آنا میں نے تھوڑی دیر کے بعد جا کر دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی روح کفت ان سری سے پرواز کر چکی تھی آپ وصال فرما گئے تھے اور آپ بستر پر یوں لیٹے ہوئے تھے جیسے سو رہے ہوں تو یہ کتنی مبارک اور پیاری رخصت کا منظر تھا ان کا حضرت سیدنا مغیرہ بن عبد الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عینہ حضرت سئی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو پیش آنے والے حالات سے مجھے آگاہ کرنا اور اگر میں تم سے پہلے فوت ہو گیا تو میں تمہیں آگاہ کروں گا یہ بھی کتنی عظیم لوگوں کی عظیم باتیں تھیں چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عینہ کا انتقال پہلے ہو گیا تو حضرت سعیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں خواب میں دے کر پوچھا اے ابو عبداللہ آپ کیسے ہیں انہوں نے جواب دیا میں خیریت سے ہوں پوچھا کون سا عمل افضل پایا ارشاد فرمایا میں نے توکل کو بہت عمدہ پایا اللہ پر بھروسہ اللہ پر اعتماد اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو تو ان کی زندگی کے چند ایک واقعات میں نے آپ کو بیان کیے خیر خواہ امت غم خوار امت کی وہ ان کی کیفیت تھی حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی سے مروی ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی ربی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے روزی کماتے ٹوکریاں بناتے تھے یہ ٹوکریاں اپنے ہاتھ سے روزی کماتے جب کچھ پیسے حاصل ہو جاتے تو اس کے عوش یعنی پیسے جب ملتے تو اس سے آپ گوشت یا مچھلی خرید لاتے پھر مرض کور جن کو وہ نشان اور دبے نکلتے ہیں مرض کور میں مبتلا لوگوں کو بلاتے اور ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے اس میں یقیناً ان, ان کی دل جوئی اور غم خواری آپ کے پیشے نظر رہتی ہوگی تو اس میں ہمیں ان کی سیرت سے غمخواری کا بھی درس ملا مسلمانوں کی دل جوئی کرنے کا درس ملا اس سے پہلے جو میں نے چند واقعت بیان کی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہمیں ذوق و شوق ملنا چاہیے اور فضول قسم کی, کی گفتگو میں فضول قسم کی, کی بیٹھکوں میں جو ہم اپنے آپ ہمارا دل لگا کر بیٹھتے ہیں تو ان تمام ترکیفیات پر غور کریں توکل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہ ماشاءاللہ ان کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں مزید اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کے سیرت کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا تا فرمائے آمین مجاہن نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی علی الحبیب صلی اللہ تعالیم